جی دیکھیے بسم اللہ عدر صام و صلاس اٹھتیسواں سبق اٹھتیسواں سبق ٹھیک ہے اتلمیزو فلمس کیا فلم مدرسہ طالب علم مدرسہ میں ٹھیک ہے سکول میں یا شاگرد اس کے حوالے سے بات ہوگی آج کے سب ٹھیک ہے جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد تلمیز ال خالد نام م. ہے تلمیز شاگرد کو کہتے ہیں طالب علم کو کہتے ہیں نشیت کا معنی ہوتا ہے چست خالد میں آپ سے الفاظ خالی نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف کیا ہے محض مظارے اور اس طرح کے آ... یعنی لکھے ہوئے ہیں سارے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے دیے ہوں گے ٹھیک ہے حسن زن بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو میں حسنِ زن نہیں رکھتا ہوں آپ سے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ لئے ہوں گے ٹھیک ہے جی خالد ان تلمیز النشید خالد ایک چست طالب علم ہے یقوم فی پھر صبا وہ یقوم و معنی ہوتا ہے کھڑا ہونے کے ٹھیک ہے یقوم وہ اٹھتا ہے فی صبا الباکر صبح سویرے صبح کا مطلب ہوتا صبح باکر ٹھیک ہے باقر لکھتے ہیں الباکر کا مطلب زیادہ سویرے ٹھیک ہے نا صبح صبح لیکن ساتھ میں باقر سویرے تو یقوبصبا وہ صبح سویرے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے المسجد اور ناز پڑھتا ہے مسجد میں القرآن اور قرآن کی کیا ہے؟ تلاوت کرتا ہے ثم پھر سلام کرتا ہے ویت الى المدرسہ اور پھر مدرسہ کی طرف جاتا ہے ہو یا صف الاول وہ کیا کرتا ہے صف اول میں بیٹھتا ہے یعنی کلاس میں ٹھیک ہے نا يتعلم في وہ ہو یا صف ال کیا کرتا ہے پڑھتا ہے صف اول میں یعنی کلاس میں جو یعنی جو ترتیب ہوتی ہے بیٹھنے کی طلبا کی تو ان میں صفح اول میں بیٹھنے والا طلب علم کون بلا خالد ٹھیک ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے تو کہ وہ پڑھتا ہے یتعلم تعالم کا مانوتا ہے سیکھنے کے تعلم یعنی حاصل کرنے کے علم حاصل کرنے کے الاول الفی اول میں یا دکھلو الفصل وہ کلاس کی طرف جاتا ہے کلاس میں پڑھتا ہے ہوں ہو یا تعالم اول وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے کیا کرتا ہے وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے یعنی یعنی آپ یو کہ میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے پہلے سال میں پڑھتا ہے معذرت کے ساتھ کلاس <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> میں سب سے اول میں نہیں بیٹھتا بلکہ کیا کرتا ہے وہ ہوتا وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی معاف کیجئے گا کیا کہا میں نے اول معذرت کے ساتھ پہلے میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ کیا کرتا ہے کلاس میں صف اول میں بیٹھتا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے الصف, کلاس الاول, پہلی کلاس میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے درجہ عما میں ہے وہ اللہ اکبر کبیر جیل جی جی جی جی میں داخل ہوتا ہے وہی سلما استاذی اپنے استاد پر یعنی اپنے استاد کو سلام کرتا ہے ٹھیک اور ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ یاستم وستاذ اور استاد کی بات کو غور سے سنتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک है لیکن یہ ہے کہ پھسلن کے بعد جلد ہی سنبھل گئے اللہ کے فضل و کرم سے جی اچھا اچھا وہی سلیم علیہ استاذ اپنے استاد پر سلام کرتا ہے اپنے استاد پر سلام بھیجتا ہے مطلب کیا کرتے ہیں اپنے استاد کو سلام کرتا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے وہی استم استاد اور استاد کی بات کو غور سے سنتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ہوتا ہے سیما اور ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے استماع اور ایکتما تو اجتماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا تو استاد کی بات کو غور سے سنتے ولائی الطفی تو دائیں بائیں نہیں دیکھتا وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اپنی کتاب سے اور اپنے استاد سے اس کا واسطہ ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا ولائی الطفی تو متوجہ نہیں ہوتا ال یمی یمین دائیں طرف کو اور یس بائیں طرف کو کہتے ہیں تو یل تفتوں کے الفاظ کے معنی میں لکھا ہوا غالباً تفتو ادھر ادھر دیکھنا تو یل ویسے تو, تو متوجہ ہونا دوست ہوں بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس میں دوستوں کی طرف ہی دیکھتے رہے ٹھیک ہے بلکہ کیا کرنا ہے سبق کے وقت سبق گپ شپ کے وقت گپ شپ ابھی ہے جی سوال ہو جواب من انت یا خالد تم کون ہو خالد تو چست کو کیا کہتے ہیں ویسے رول نمبر 6 سست کو کیا کہتے ہیں سست کی عربی کیا ہے بادشاہ تم کب بیدار ہوتے ہو تم کب اٹھتے ہو کہتے صبح سویرے اٹھتا ہوں اینت وسلی تم کہاں نماز پڑھتے ہو سلی فی المسجد میں نسجد میں نماز, نماز پڑھتا ہوں کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو مم. یہی تو مسئلہ ہے قرآن الک کریم ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں متأۃ المدرسہ تم مدرسہ ہوتے اضحب المدرسے تھے محبت میں مدرسہ کی طرف جاتا ہوں سویرے سویرے ٹھیک ہے سویرے ہی جاتا ہوں حل تو وسلم وعلیٰ استاذی کا کیا تم اپنے استاد پر سلام بھیجتے ہو اپنے استاد کو سلام کرتے ہو نا و سلیم وعلیٰ استاذی میں اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں کہیں پتہ فلفصل فلفصل فس... فس... تم کیا اے... کلاس میں کیسے بیٹھتے ہو ٹھیک ہے فی الفصل درس گاہ کلاس کوئی ایک ساتھ ہی پوچھتے تھے درس گاہ کس کو کہتے ہیں درس گاہ کلاس کوئی ہی کہتے ہیں عجل سو فی بیادہ بین میں بیٹھتا ہوں عدب کے ساتھ متا تاود تم گھر کی طرف کب لوٹتے ہو تاؤد ہے لوٹنا واپس ٹھیک ہے؟ تم کب واپس لوٹتے ہو تم کب لوٹتے ہو؟, ہو گھر کی طرف تاؤد مسا کہتے ہیں گھر کی طرف لوٹتا ہوں شام کے وقت کہتے ہیں متا تنا ہو تم سوتے کب ہو انعام و بادل عشاء. میں عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد کیا کرتا ہوں سوتا ہوں ٹھیک ہے بادل عیشہ اس کا عشاء پڑھنا ہے عشاء نہیں پڑھنا عشاء کا مطلب ہو جائے گا شام کا کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے تو کھانا کھانے کے کے بعد بعد نہیں نہیں ہی عشاء کی نماز کے بعد اچھا آگے ہے تمرین جو آپ کو لوگوں کے لیے سب مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے لیکن آج کل ویسے آپ پر آسانی سے گزر جاتا ہے تو دیکھیے ذرا اس کو ترجمہ عربی یا عربی میں ترجمہ کیجئے تو اردو یہ ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اردو کرنا ہے یہ آپ کا بھلا کرے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ رول نمبر تین جی رول نمبر تین جی رول نمبر تین یہ مدرسہ کا ہے ہوں اس میں مسکراہٹ کی کون سی بات ہے والا مطلب کیا کیوں ہارس کس کو کہتے ہیں چپڑاسی اور مطلب ہے ہارس کوئی اور چیز ہوتی ہے ہارس گارڈ کو کہتے ہیں چوکی دار کو ہوں ہارس چوکی دار کو کہتے ہیں یہ چپڑاسی لکھا ہوا چپڑاسی چپڑاسی کس کو کہتے ہیں اردو میں چپڑاسی اردو کا لفظ ہے نہیں نا چپڑا سی اور چیز ہے اور ہاں جی کام کاج کرنے والا مسے کا کام کرنے والا نوکر بالکل ٹھیک ہے نوکر کہہ سکتے ہیں آپ خادم تو اصل عربی ہے نا تو یہ کیا ہے اس کی عربی یہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے ہاضا خادم المدرسہ ٹھیک ہے چپڑاسی اور چوکی دار میں فرق چوکی دار یہ ہوتا ہے کہ گیٹ پہ کھڑا ہو جو آپ کی چوکی داری کر رہا ہوتا ہے اس کو حارس کہتے ہیں جس کو آپ گارڈ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا حارس اس کو عربی میں کہتے ہیں حارسن جی بالکل نگہبانی کرنے والے کا ترجمہ ٹھیک ہے نا ہوں تو کیا کیا ترجمہ بنا اس کا یہ مدرسہ کا چپراسی ہے ہادہ خادم المدرسہ لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسہ کا چوکیدار ہے تو ہم کہیں گے کہ ہادہ حارس مدرسہ ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ جو جو کہا یہ نیک آدمی ہے یہ نیک آدمی ہے اس کے جلدی سے کریں گے تو ایسے کام تھوڑے چلے گا رجولن سالح تنوین کہیں نہیں جائیں گی تنوین لگیں گی یہ نیک ایک آدمی ہے ٹھیک ہے یہ نیک آدمی ہے ہاں نماز کی پابندی کرتا ہے رول نمبر بارہ جی نماز کی پابندی کرتا ہے مدرسہ کا چپڑاسی ہے بڑا نیک آدمی ہے نماز کی بھی پابندی کرتا ہے جی جلدی سے بتائیے گا نماز کی پابندی کرتے ہیں رول نمبر زب وواتی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے جمع آئیں گے تو نماز بندی کرتا ہے تب یہ نہیں کہا جائے گا اللہ، ہم سچائی اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے سچائی اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے اچھا جی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا عربی کو کم از کم لیکن اس کو مزید بہتر کیجیے اپنی اردو کی ٹائپنگ ٹھیک کیجیے جی تو پتا نہیں ہے مجھے برانا شاید آپ سے غلطی سے ٹائپنگ ہو گئی ہوگی بل یہ ہے کہ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اردو وہ لکھیں اپنے پاس اردو رکھیں جن کی کمزور ہو تو وہ ٹھیک کیجیے جی آپ کے بڑے کام آئے گی کم از کم عربی کو آپ اگر عربی میں نہیں لکھیں تو اردو لکھیں انگلش میں نہ لکھیں جی خیر بہرحال اگر کسی کو بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ اچھا جی تو کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اڑواتے اچھا رول نمبر پندرہ آپ بتائیں گے سچائی اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے رول نمبر پندرہ یہ واضح بک کے ساتھ ڈائریکٹ سلا لکھ سکتے ہیں سلے میں فرق پڑ جاتا ہے کہیں کہیں یہ جو سلے ہوتے ہیں یعنی سلا آتا ہے فیل کا اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے فونٹ کیوں نہیں ہوا یا پی کے دوسرے نمبر پہ فونٹ ہے ٹھیک ہے اچھا خیر جو بھی ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں یواز ٹھیک ہے, ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو صلاح آتا ہے یعنی فیل کے بعد جو سلا آتا ہے اس کی وجہ میں تبدیلی ہوتی ہے یعنی معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے فیل, کی، فیل کے معنی میں با سلا آئے فیل کے معنیٰ اور ہوتے ہیں یو بھی کیا پتہ ترجمہ ہوا اعلیٰ جب اس کا سلا آتا ہے اس کا معنیٰ ہوتا ہے ہمیشگی اختیار کرنا تو کہہ تو سکتے ہیں کہ نہیں واضح بس صلاواتا کہہ سکتے مانا سمجھ میں آئے گا یہ واضح بس صلاحواتے ٹھیک ہے نا یعلو ہوں سچائی اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے یا سچائی اور امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے یامل و یا فالوقہ ول امانا ٹھیک ہے یا ملو کہ آپ یا فالو بھی لگا سکتے ہیں لیکن عمل یا فالو یارو بھی یا ملو یا مالو کام کرتا ہے امانت سچائی اور امانت کے ساتھ اچھا جی جی اچھا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیے جی صبح سویرے دہ یف الفسلا یفط الفصولا فصبا الباقر کہیں یا باقرن کہہ دیں یفتح الفصولا مبک رن کہہ دیں ٹھیک ہے یا نہیں فرصبا الباکر ہی کہیں یفتح الفصولہ انہوں نے جیسے پیچھے استعمال کیا تھا سبق کے اندر کہ یومف باہل باقرل لگا دیتے ہیں صبح سویرے درس گاہیں کھولتا ہے یفتح جی درس گاہیں یفط الفصول فصح باحل باق اور انہیں صاف کرتا ہے وہ یونہ یون ذیفو ہاں اب ہا جو ضمیر ہے یہ راج ہو جائے گی الف یون ذیف اور ان کو صاف کرتا ہے ٹھیک اور گھنٹی بجاتا ہے گھنٹی کو کیا کہتے ہیں رول نمبر سات ہیں شکایت پہ آپ بتائیے گا گھنٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں جی رول نمبر سات گھنٹی کو کیا کہتے ہیں جرس جزاک اللہ خیر رحسن الجا تو الجرس کہتے ہیں گھنٹی کو اور بجانے کہتے ہیں دک یا دکھ ویسے دک میں کوٹنے کے آتے ہیں ٹھیک دکھ کا یا دکھ کو مانا کوٹنے کے آتے ہیں تو گھنٹی بجاتا ہے وہ یا دکھا ٹھیک گھنٹی کو دیکھیے صبح سویرے درس گاہیں کھولتا حلف صبح آکر ارن صاف کرتا ہے وہ یو نظیفہ اور گھنٹی بجاتا ہے یا دکھ کل جراسا شام کو درسگاہیں بند کرتا ہے تو بند کرنے کے के लिए ہے आता है ٹھیک ہے ہاں جی اللہ قبر قبیرہ مانا کھولنا اور کیا ہے, بند کرنے کے لئے آتا ہے ویغلق فی شام کو درسگاہیں بند کرتا ہے وہ یغل قلفلہ فلمس دن رات اخلاص کے ساتھ مدرسہ کی خدمت کرتا رہتا ہے وہ یکدم بالاخلاص رستا و اخلاص جی بالکل <تصفيق> بات اخلاص کے ساتھ مدرسہ کی خدمت کرتا رہتا ہے وہ یکم المد رسا تھا وہ یکدم اخلاص کے ساتھ دن رات کہتے ہیں لائی و گا ٹھیک دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیجی شروع سے ترجمے کو ذرا ہوتا ہے یہ مدرسہ کا چپڑا سی ہے ہادہ خادم المدرسہ یہ نئے ایک آدمی ہے ہادہ رج صحالح نماز کی پابندی کرتا ہے یہ واضح علی بھی آپ ساتھ میں لگا سکتے ہیں سچائی غداری کے ساتھ کام کرتا ہے یا لو بص صدیول امانت صبح سویرے درس گاہیں کھولتا ہے فی الصباح الباکر اور انہیں صاف کرتا ہے وہ یون ذفا گھنٹی بجاتا ہے وہ دخ قل شام کو درس گاہیں بند کرتا ہے یغلق فی یغل رات اخلاص کے ساتھ مدرسہ خدمت کرتا رہتا ہے ای ای ای ای و دن رات وہ یقد ملک وہ یکل مدرسہ تھا بال اخلاص لیلہ و جل اردی یا ترجم بل ترجم ہے اردو میں ترجمہ کیجیے آگے لکھے ہوئے ہیں یہاں درسگاہوں سے مراد جی بالکل کلاس روم ہے کیوں نہیں جی جی بالکل درسگاہ کلاس اصف الفصل درس کلاس ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اردو میں درس بھی استعمال ہوتا ہے اور کلاس بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی کے اندر اس کو الفصل بھی کہتے ہیں اور اصف بھی کہتے ہیں اصف ویسے کلاس کو بھی کہتے ہیں اور عام طور پر اصف جو ہوتا ہے وہ درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کون کلاس میں پڑھتے ہو ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کلاس روم ٹھیک ہے اس روم لگا دیتے ہیں تو یوں کہ میں کلاس میں جا رہا ہوں تو اردو میں یہی کہتے ہیں کہ میں کلاس میں جا رہا ہوں اگر آپ سب کو پوچھتا ہے کہ آپ کون کلاس میں پڑھا تب بھی وہ کلاس, کلاس بولتا ہے ٹھیک ہے کلاس کلاس کلاس تو یہی خود درسگاہ کے لیے بھی استعمال ہوا صف کا لفظ اور کلاس یعنی درجہ وار کے لیے بھی پوچھتے آپ ठीक ہے, ठीक ہے کون سے میں پڑھتے ہیں تب بھی ہی صف کا لفظ استعمال ہوتا ہے الفصل خاص درس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی کلام صاحب ایک بات ہے ترجم بل اردیا عربی کے جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں ہے کہ آپ ان کو اردو تر جمع کیجیے محمود محمود ایک چست لڑکا ہے پیچھے گزر گیا یح خداسلتا یخ خود لفظ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آپ کو بتائیں گے آج اس اللہ کا معنی کیا ہے رول نمبر پانچ ہے سکھت پہ آپ بتائیں گے اس اللہ کا کیا معنی مم. ہے اور اور نمبر پانچ ہوں ہوں آپ نے یاد نہیں کیا اچھا نماز مطلب آپ بتا دیں اصل مارا نماز ٹوکری ٹوکری ٹھیک ہے تو کتاب کھولے اپنے پاس اسلح کہتے ہیں کس کو ٹوکری کو یعنی کہ تھیلا ٹھیک ہے تو یہ خود اسلح واہن کے لیتا ہے گوشت کی مارکیٹ میں وقت دو ہی دکانیں کھلی ملتی ہیں اگر صبح سویرے آپ جائیں ایک تو یہ ہوں گے قصاب والے اور دوسرے سبزی والے باقی بھی ہوتے ہوں گے اور بیکری بیکریوں والے بھی ہوتے ہیں ویسے اچھا الحم فیشتر علحمن تو وہ کیا ہے صبح سویرے جاتا ہے تو سوخ الحمد یعنی گوشت کے بازار کی طرف تو حضر آباد پھر سبزی منڈی جاتا ہے جی ایسے ہی ہوتا ہے وہ تو بڑے دور دور سے شام کو ہی لاتے ہیں باقی ہم خود اپنے کارتوت خود جانتے ہیں. کہ ہم لوگ کیا ہیں ہر کے لوگ کس مٹی کے بنے لوگ ہیں جو اس معاشرت میں ہو بس جنم لے رہے اس دنیا تو بہرحال کیا ہے تو میب اللہ حضر آباد پھر وہ جاتے ہیں سبزی منڈی ٹھیک ہے سبزی منڈی <سلام> یعنی سبزی کے بازار میں الحضرآباد جمع ہے یہ سبزیوں کی فیشتری خضرتا چاہے سبزی خریدتا ہے وفا اور میوے بھی فا کے ٹھیک ہے میوے، پھل فروٹ فیشتری خزرتاً سبزی بھی خریدتے وفا کے اور پھل بھی وہ یا پھر کس کو رکھتا ہے ان چیزوں کو یعنی گوشت کو بھی سبزیوں کو بھی کس میں رکھتا ہے اپنی ٹوکری میں یا تھیلے میں تو میئر جو الحبیتی پر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے وہ یا الفطورہ پھر ناشتہ کرتا ہے یہ تناول تناول کا مانا ویسے لینے کے ہوتے ہیں کرنے کے ہوتے ہیں اور کھانے کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تناول کھانا ٹھیک ہے نا تو؟ ناشتہ کھاتا ہے مطلب کیا کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے صبح سویرے اٹھتا ہے نماز پڑھ کے پھر لے کر نکل جاتا ہے گوشت لیتا ہے سبزیاں لیتا ہے سا کے پھر کیا کرتا ہے پھر ناشتہ کرتا ہے جی جو لابریتی ہے وہ تناول الفتورہ پھر ناشتہ کرتا ہے وہ یشرب ایسے ویسے نہیں کیا کرتا, ہے؟ کیا کرتا ہے دودھ بابا ہی جی الفتور ناشتے کو کہتے ہیں بالکل یہ کہتے ہیں حلیب پیتا ہے دودھ پیتا ہے جی حلیب دودھ کو کہتے ہیں آپ والا حلیب نہیں ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کیا وہ حلیب والا ہی دودھ پیتا ہے کوئی بھی پیتا ہے ٹھیک ہے ہاں ترنگ ویسے کام نہیں کرتا فضول والے بلکہ جا کر اسکول جا کر علم حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی استعداد کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اچھا کھانا کھائیں اچھا اثر کہ یعنی پہلے زمانے میں آپ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ غدا اور آشا غدا اور آشا صرف دو ٹائم کا کھانا صبح کا ناشتہ آپ یوں کہہ دیں صبح کا کھانا اور غدا کے زوال سے پہلے پہلے کے کھانے کو نو دس بجے آپ یوں کہہ دیں ٹھیک ہے غدا کہتے ہیں اسے اور عشاء کہتے ہیں شام کا کھانا یعنی اثر کے بعد کسی وقت کا بھی کھانا تو دو وقت کا ہی کھانا رہا ہے ہمیشہ پہلے ادوار میں تو غدا اور عشاء آپ کو حادیث کے اندر بھی ملیں گے تو یہی دو کہ آپ نے غدا کیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے یا آپ نے عشاء کیا آپ نے اس کے بعد یہ کیا عشاء کے بعد عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا تو دو وقت کا ہی کھانا ہوتا تھا تو یہ ابھی ابھی جا کر جو ہے یہ جاری ہوئے تین ٹائم کا کھانا کہ ایک صبح ناشتہ پھر دوپہر کا کھانا اور پھر کیا ہے شام کا اب, اب وہ غدا کہ دوپہر والے کھانے کو اور آشا کہتے ہیں شام کا کھانے کو اور ناشتے کے لیے لفظ, الگ سے لفظ لے آئے فطور تو جو بڑے اکار برین والا ماں تو وہ یوں یو ہے کہ یہ ویسے فطور ہی ہے تو فطور اردو میں کیا کہتے ہیں شیطانی والے کام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ناشتہ نا? صحیح ہوتا ہے ہوا ہوا لیکن اب الگ اب الگ الگ سے دوپہر شام ہوا نہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ صرف دو ہی ٹانگا کرتا ہے کہ صبح ناشتہ کرتا ہے چاہے جس وقت بھی بھلے صبح کی نماز کے بعد کیوں نہ کرے اور شام کا کھانا کھاتے تو وہ خدا اور ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ عربی کا معلوم ہے اچھا